بسم الله الرحمن الرحيم الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص فمن اعتبى عليكم فاعتبوا عليه من ما اعتبى عليكم واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتسقين اللہ رب العزت نے پہلے نو نمبر حکم بیان کیا وہ حکم یہ تھا کہ وفاط فی سبیل اللہ حکم نمبر نو یہ اللہ نے بیان کیا کہ تم قتال کرو کا کے ساتھ بشرتی کہ وہ تمہیں کریں گے اور تمہیں قتل کرنے کی کوشش کریں گے تو تم بھی اپنی کفاظ کرو اور اس میں کیا کرے قتال کریں لیکن اللہ نے ساتھ ساتھ حکم بتا دیے مسجد حرام کا کہ مسجد حرام کے اندر قتال تم نے ابتدا نہیں کرنی ہے اگر کافر قتال کا ابتدا کرتا ہے تو لہذا تم اس کا جواب دے سکتے ہو اس دفاع میں اگر وہ مر جاتا ہے تو یہ کیا ہے یہ شرعی طور پر اس کا قتل جائز ہے یہ نو نمبر پہ اللہ نے حکم بیان کیا اسی کے ساتھ ساتھ اللہ رب العزت پھر ایک دوسرے حکم کا اللہ نے بیان کیا ایک تو مذہب حرام کا حکم ہے کہ اس میں قطال جائز نہیں ہے اور کچھ مہینے حرام کے تھے اشور حرم جس کہتے ہیں اس میں بھی قطال جائز نہیں تھا قدیم سے یہ آ رہا تھا کہ آپ نے میں ذالحج میں اور اسی طرح محرم میں اور رجب میں ان چار مہینوں میں قتال نہیں کرنا کافر ایک دوسرے کو کچھ نہیں کہتے تھے قتال نہیں کرتے تھے تو اسلام کے دور میں بھی ان چار مہینوں کا حرمت یہ باقی تھا تو اللہ رب العزت اس کا بھی حکم ادید فرماتے ہیں کہ اشہر الحرام و الحرام یہ یاد رکھیں کہ شہر جو مہینے کا ہے یعنی شہر حرام یہ شہر حرام کے مقابلے میں ہے مطلب یہ ہے اگر حرمت والے مہینوں میں کافر تمہارے اوپر آ کے حملہ ہوتا ہے تم پہ تجاوز کرتا ہے تو اس کے بدلے میں دفاع میں تم لڑ سکتے ہو تمہیں جواب دینے کا کیا ہے حق حاصل ہے اگر اس دوران وہ آ کے تمہارے اوپر حملہ کرتے ہیں تم سے لڑائی شروع کرتے ہیں تو تم اپنی دفاع میں اگر ان کو مارتے ہیں ان مہینوں میں تو یہ تمہارے لیے کیا ہے یہ جائز ہے. اس کا بھی اللہ نے جواز کا حکم دیا بشرتی کہ تم پہل نہ کرو پہل اگر وہ کرتے ہیں وہ مخاتل کرتے ہیں تو تم بھی مخاتلا کر سکتے ان کے ساتھ اللہ فرماتے اشہر الحرام ابشہر الحرام حرمت والے جو مہینے ہے جو چار مہینے ہیں اس کا بدلہ حرمت والا مہینہ ہی ہے یعنی اس کے بدلے میں حربت والا مہینے کا بدلہ حرمت والا مہینہ مطلب اگر یہ ہے کہ حرمت والے مہینے میں کافی تمہیں تو تم بھی پھر حسرت والے مہینے میں ان سے لڑو یہ نہیں ہے کہ نہیں یہ حرمت کا مہینہ ہے میں بدلا نہیں لوں گا بعد میں دیکھوں گا نہیں بعد میں دو... دیکھو کہ آپ کچھ نہیں کہہ رہے تو تمہیں تو کیا کر دے گا ختم کر دے گا اس لحاظ سے بہتر یہ ہے کہ آپ اس کا دماغ کر سکتے ہیں اگر وہ آپ کے ساتھ لڑنا چاہتے ہیں تو لحاظ اور تم بھی لڑ سکتے ہو فرماتے ہیں ون حرومات اور جو حرمات ہے یعنی حرمتوں پر بھی بدلے کے احکام جاری ہوتے ہیں مطلب یہ ہے کہ حرمت والے مہینوں میں اگر وہ آخر ڈرتا ہے تو تم بدلہ اس سے لے سکتے ہو اور ان حرمت والے مہینوں میں قصاص ہے یعنی بدلہ برابر کا ہے اگر وہ ڈرتا ہے تو تم بھی لڑ سکتے ہو لہٰذا تم جواب دے سکتے ہو اللہ فرماتے فمنیہ تضا عالی تم جو تمہارے اوپر زیاتی کرے تجاوز کرے حملہ لاور ہو جائے تم بھی اس پہ جاتی کرو اسی کے پہنے جاتی اس نے کی مقدار نے جتنا تمہارے جاتی کی ہے اس نے. اتنا ہی تم بدلا لے سکتے ہو اس سے زیادہ نہیں جتنا تمہارے ساتھ کیا انہوں نے ذاتی میں سے ظلم تو اتنا ہی تم بھی کرو اپنا بدلا ان سے لے لو اللہ فرماتے ہیں وقت اللہ سے یعنی زیادہ ان کے ساتھ کیا نہیں کرنی ذاتی کرنا جتنا مقابلے میں کیا ہے بدلہ بنتا ہے اتنا بدلہ لے لو اللہ سے ڈرو عالم اور جان لو ان اللہ عالمت کے بے شک اللہ مستقیم کے ساتھ ہے ان لوگوں کے ساتھ ہے جو ڈرتے ہیں اللہ سے جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں اللہ انہی کے ساتھ ہے اللہ انہیں کو کامیاب کرتے ہیں انہیں کی مدد کرتے ہیں ونفیفی سبھی يُحِبُّ واحد یہاں سے اللہ رب العزت وان فی خوفی سبھی حکم نمبر دس کا بیان فرماتے ہیں حکم دہم ہے اس میں انفاق جہاد کا اللہ فرماتے ہیں حکم الفاق جہاد یہ بھی ضروری ہے اللہ رب عید یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اگر تم انفاق فل جہاد نہیں کریں گے جہاد اللہ کے راستے میں جو جہاد کر رہے ہیں اس میں تم اموال خرچ نہیں کریں گے تو لہٰذا تم کمزور پڑ جاؤ گے جب کمزور پڑ جاؤ گے تو کافر تمہاری اوپر غالب آئے گا اور تمہیں ہلاک کر دے گا تو اس وجہ سے تم تھوڑا بہت انفاق فل جہاد کیا کرے اور مسلمانوں کو لڑنے کے لیے تیاری اس کی کروایا حل کرے اسلحے کی ضرورت ہے تو ان کو خرید کے دے آجی. کارتوس کی ضرورت ہے ان کو خرید کے دے سواری کی ضرورت ہے کھانے پینے کی چیزیں کی ضرورت ہے تو لہٰذا اپنے ان لوگوں سے جو کہ اپنے وطن کا دفاع کرتے ہیں اسلام کے دفاع کرتے ہیں تو ان کی مدد کرنا اللہ حب العزت و انفاق جہاد کا کیا فرماتے ہیں حکم فرماتے ہیں اللہ فرماتے ہیں وان فقوفی سبھی اللہ یہ حکم نمبر دس ہے تم خرچ کیا کرو اللہ کے راستے میں یعنی جو لوگ جہاز میں نکلے ہوئے تم مالی مدد بھی کرو اور جانی مدد بھی کرو جو آدمی جانی مدد نہیں کر سکتا اس کے پاس مال ہے تو مالی مدد کرے وہ انفاق الفاقی سبیل اللہ کرے والو بھی عہدی قوم علت کا اللہ فرماتے ہیں اپنے آپ کو اپنے ہاتھوں سے ہلاکت میں نہ ڈالو اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو یہ اشارہ کر دیا اس بات کی طرف کہ اگر تم جہاد میں خرچ کرنے سے بہت سے کام لوگ گے اور جہاد کی اللہ میں خرچ نہیں کرو گے تو جہاد کا جو مقصد ہے وہ حاصل نہیں ہوگا جہاد کا مقصد کیا ہے مقصد یہ ہے کہ اللہ کا جو کلمہ ہے توحید کا کلمہ لا اللہ اس کا غور بالا کرنا ہے اور اس کلمے کو ہم نے لوگوں تک پہنچانا ہے لہذا اگر تم یہ بہل سے کام لوگ جہاد نہیں کرو گے تو سمجھ لے کہ آپ نے اپنے خواؤں کو خود خداڑ مانگا اپنے آپ کو خود ہلاک کر دیا اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ تم کمزور ہو جاؤ گے کیونکہ تمہارے پاس اموال وغیرہ نہیں ہوں گے وسائل نہیں ہوں گے اور دشمن تمہارے مقابلے میں مضبوط ہوتا جائے گا جب دشمن مضبوط ہوگا تم کمزور ہو جاؤ گے تو وہ تمہارے اوپر حملہ کر کے تمہیں ہلاک کر دے گا یہ حلق کا سبب بن جائے گا تمہارا بخل کرنا تو اللہ رب الگ سے انفاق فی سبیل اللہ کا حکم دیتے ہیں اور بخل سے روکتے ہیں منع کرتے ہیں اللہ فرماتے ہیں تم کو بھی آئی دیکھ ملت اپنے آپ کو اپنے ہاتھوں سے ہلاکت میں پھر اللہ فرماتے ہیں نی نیکی اختیار کرو نیکی کیا کرو ان اللہ حب المحسنین بے شک اللہ محبت کرتے ہیں نیکو نیکی کرنے والوں کے ساتھ نیکوکاروں کے ساتھ جو نیکوکار لوگ ہیں نیکی کرنے والے ہیں ان کے ساتھ اللہ محبت رکھتے ہیں محبت کرتے ہیں تو مطلب یہ ہے کہ وہ آخر اشارہ کر دیا نیکی کا اور نیکی سب سے بڑی کیا ہے انفاق ان جہاد ہے لہذا اپنے اموال میں سے کچھ نہ کچھ حصہ نکالا کرو اللہ کے راستے میں ہس کیا کرو پھر اللہ فرماتے ہوں فَإِنْ أُخِرتُمْ فَمَا سَئِرا مِنَ الْحَدِيدِ وَلَا تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ حَتَّى يَظْهَرَ الْهَدْيُ مَحِلَّ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِّنَ الرَّأْسِ فَأَذًى الرَّأْسِ فَفِدْيَةٌ مِّن, من صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ وَأَتِمُّوا الْحَجَّ اس میں اللہ رب العزت حج اور عمرے کے مسائل نہ ہیں یعنی حج اور عمرے کا جو احکامات ہیں ان کا اللہ رب العزت یہاں وضاحت فرماتے ہیں سب سے مسئلہ پہلے یہ ہے کہ جب تم حج یا عمرے کے لیے نکل پڑو اور تم احرام آرام باندھ لو نفاط آنے سے پہلے پہلے حج یا عمرے کے لیے راستے میں کوئی رکاوٹ آ جاتی ہے آپ جانے سے رک جاتے ہیں جانی ہو پاتے تو لہذا پھر احام کھولنا یہ تو جب تک عمرہ یا حج مکمل نہیں کرتے احرام کا کھولنا اس سے پہلے کیا ہے یہ جائز نہیں ہے جب جائز نہیں ہے ابھی حج اور عمرے کے لیے آپ کو راستے میں کسی چیز نے روک لیا آ جا نہیں سکتے تو لہٰذا کیا کرو گے احرام تو کھولنا ہی پڑے گا ساری زندگی تو احرام میں نہیں رہ سکتے تو اح... اس کال اللہ اور برج حکم بتاتے ہیں کہ جب احرام تم کولو گے تو تمہیں دم دینا پڑے گا وہ کیا ہے آپ ہدیہ بیچیں گے ہدیے سے مراد مل ہدیے سے مراد وہ قربانی کا جانور ہے مطلب یہ ہے کہ تم نے وہاں دم دینا ہے امام ابو حنیفا رحم اللہ کے ہاں دم کا دینا حدود حرم میں یہ شک ہے اگر حدود حرم دم نہیں دیتا باہر جاتا ہے تو وہ دم دم شمار نہیں ہوگا باقی مذاہب میں اس میں آسانی ہے لیکن امام ابو حنیف رحم اللہ کے ہاں اس میں کیا ہے سختی ہے دم کا حدود حرم میں ہی جانا یہ کیا ہے یہ ضروری ہے امام پر مولا کا یہ مسئلہ تھا اللہ رب العزت فرماتے ہیں دوسری بات یہ ہے کہ تم نے دم دے دیا اس سال جا نہیں سکے حج یا عمری کے لیے تو یہ حج یا عمرہ جو رہ گیا اور تم نے دم دے کر اپنا احرام کھول دیا اور اس کے بدلے میں تم نے دم دے دیا ٹھیک ہے نا جی تو پھر اس حج اور عمرے کا جو کر نہیں سکے اس سال تو پھر اگلے سال میں اس کا کیا کریں گے قزا کریں گے تو یہ تمہارے اوپر کیا ہو چکا ہے لازم تو اس کا کیا کرنا پڑے گا, فضا پڑنے گا. کرنا پڑے گا اور یہی واقعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پیش آیا جب چھ سن ہجری میں رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم کچھ صحابہ کو لے کے نکلے ہیں مدینہ منورہ سے احرام باندی اور عمرے کی نیت سے چلے گئے زیقات کا مہینہ ہے نبی کریب صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سوچا کہ یہ اشور فرم ہے حرام کے مہینے ہیں اس مہینے میں تو کافی کسی کو کچھ کہتے نہیں ہیں مقابلے کے لیے نکلتے تو ہم جا کے چپتے عمرہ کر کے آ جائیں گے جب حدیبیہ مقام میں پہنچتے ہیں تو مشرقین مکہ نے ان کو روک لیا اور عمرہ کرنے سے منع کیا آگے نہیں جانے دیا اور وہاں پھر حدیبیہ مقام پہ ایک سالحق ہوئی صلاح ہوئی جس کو صلیح حجیبی سے نام دیا جاتا ہے اور تاریخ میں اس کا کیا ہے صلیحدیب اور بیاں کے زبان بھی کہتے ہیں اس کو جس کا قرآن میں بھی ذکر ہے تو وہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری شرطیں ان کی مصالحت کے طور پہ مان لی واپس ہو گئے احرام کھول دی اور اس کا دم دے دیا رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ نے اگلے سال پھر سات سال ہجری میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور فضا کے نام پہ وہ اس عمرے کی خزا لانے کے لیے پھر آئے اور عمرہ ادا کیا تو دوبارہ اس عمرے کو کیا کرنا پڑے گا یا حج کو ادا کرنا پڑے گا اللہ رب حج اور عمرے کا بیان کرتے ہیں اور یہ حکم یا زحم ہے یہ حکم گیارہ نمبر پہ حکم ہے کہ میں کہ نہیں آئے تم باقی منہ حج و عمرہ اللہ فرماتے تمہ مکمل کر حج اور عمرے للہ اللہ کے لیے جلد تم نکلو تو اس کو اللہ کے لیے مکمل کیا کرے ہاں اس میں نیت تمہاری خالص اللہ کی رضا مندی ہو بس کیونکہ ایک عبادت ہے اور ہر عبادت جو ہے وہ اخلاص کے ساتھ کرنا چاہیے اور اس میں نیت صرف اور صرف اللہ کی رضا مندی ہو اسی لیے اللہ کا فرماتے ہیں کہ للہ اللہ, اللہ کے لیے اس کو مکمل کیا کرے بہن اور صرف تم اگر تم تم کو روکا جائے گا اگر تم روک لیے گئے مطلب یہ ہے کہ تمہیں اگر کسی نے روک لیا روک دیا جائے تمہیں اور جانے سے اور تم نہیں جا سکے تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں پمستی سورہ من الحادی پر پھر اس کے بعد واپسی پہ حرام کھولنے کے بعد پھر تم دم دو اور دم کہاں سے دو پمستی سورہ من الحادی جو تمہیں آسانی میسر ہو قربانی میں سے جو قربانی کے جانور آسانی سے میسر ہو وہ آپ بھیجیں وہاں وال سکم اس وقت تک تم اپنے سروں کو نہ منڈوائے حد کا یم لو محلہ یہاں تک کہ قربانی اپنی جگہ تک پہنچ نہ جائے مطلب یہ ہے کہ حضور حرم میں جب تمہاری قربانی پہنچتی ہے اور وہاں قربان ہوتی ہے قربان ہونے کے بعد پھر تم اس کو کیا کریں اپنے سر کو حلق کریں یا قصر کریں منڈوائیں یا اس کا کیا کریں بال لے قصر کریں اس کا دونوں طریقے بہتر ہیں یعنی جائز ہے لیکن بہتر طریقہ کس کا ہے حلق کا ہے کس کے لیے مرد عورتیں جو ہے وہ ایک پورا جو ہاتھ کا پورا ہوتا ہے اتنا مقدار میں کسی حصے سے باہر سر کا وہ کاٹ کے کیا کریں اثر کر لیں بس ان کا کیا ہو جائے گا یعنی دارے حلق دارے گویا کے ہو جائے گا اللہ رب العزت فرماتے ہیں آپ اپنے سروں کو جب تک نہ پہنچائے قربانی کا جانور اپنے محل تک اپنی جگہ تک کیا ہے وہ حدود حرم ہے یہی حکم مِّن مِّن او <سؤال> ایک تو احتار کا حکم ہے احتار کا حکم اللہ نے بتا دیا کہ حرام کھولنے کے لیے پھر حجیہ دینا پڑے گا وہ <سؤال> قربانی کا جانور جانور وہاں پہنچانا پڑے گا حرم میں دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ ایک حاجی ہے یا معتمر ہے بےچارا احرام باندھ کے عمرہ کر رہے حج کر رہے اور اس کے اوپر کوئی بیماری ہے اس بیماری کی وجہ سے کیا کرتا ہے اپنے سر کو منواتا ہے حج کرتا ہے بیمار ہے بیماری کے حالت میں یا یہ ہے کہ او بھی ازن رسی یا تکلیف ہے اس کے سر میں جانوروں سے وغیرہ سے جیسے کہ ایک صحابی کو رسول اللہ علیہ وسلم نے دیکھا احرام کی حالت میں ہے حج یا عمرے کی لے آئے ہیں تو اس کے سر پہ جھوئے نظر آ رہے تھے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس صحابی سے کہ کیا تم تمہیں تمہارے یہ جانور جو ہے سر کے یہ تکلیف دیتے ہیں اس نے کہا کہ جی رسول اللہ یہ تو تکلیف دیتے ہیں کیونکہ ابھی وہ سر کو تو منوا سکتا نہیں ہے حیران میں ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ سر منواؤ اور پھر بدلے میں کیا دے دو دم دے دو تو یہ حکم اس کو جاری کر دیا تھا تو اللہ فرماتے ہیں جس کے اوپر بیماری ہو ہاں جی سر منڈوانے منوا منوا کے لیے اثر کے لیے کچھ کرنا پڑے یہ ہے کہ اس پہ کوئی تکلیف ہے سر میں سے یعنی جو جو وغیرہ سے وہ تنگ ہے اور سر منڈوانا چاہتا ہے صاف کرنا چاہتا ہے وہ کر لے لیکن اس کے بدلے میں کیا ہے سفید پھر فیڈیا دے دے من سیا مین سیامن، سے مطلب یہ ہے کہ وہ فیدیا دے سر میں کوئی تکلیف وغیرہ ہے ہاں جی تو روزوں سے فیبیا دے دے یا صدقہ دے دے یا قربانی کا فیبیا دے دے وہ فیدیا کیا ہے روزے رکھیں تین دن یا صدقہ کریں چھ مساکین کو دو وقت تانا کھیلیں اور کوئی بکرہ وغیرہ دے دے قربانی کا فضیہ دے دے کوئی جانور قربان کر دے ٹھیک ہے تو یہ حکم اللہ نے کیا کیا یہاں پر بتایا یہ روشنی اس،, اس آیت کی جو تفصیل ہے یہاں اللہ رب العزت نے یہ آیت تفصیل سے بیان نہیں کی ان کے احکامات تفصیل کس میں ملتی ہے احادیث سے ملتی ہے کیونکہ حدیث یہ شرح ہے اس کے قرآن کریم کا کبھی کبھار قرآن میں صرف اس نصلی کی طرح اشارہ ہوتا ہے متن ہے تو تفصیل اس کی پھر کہاں احادیث سے ملتی ہے تفصیل میں احادیث میں یہ تفصیل ہے کہ تین روزے رکھے جائیں اس آدمی کے لیے جس کے سر منڈوایا ہو اگر روزے یہ اس کے لیے ہے جو کہ استاد نہیں رکھتا کس کا فی دینے کا اگر فری دے, دے سکتا ہے اس کے جیب میں پیسے ہیں تو چھ مساکین خطر کے برابر وہ پیسے کیا کرے صدقہ کرے چھ مساکین کو مختلف مساکین کو صدقہ کا خطر کے برابر فترانے کے برابر وہ کیا کریں ان مساکین کو کھلائیں پلائیں اور کوئی چیز یا پیسے دے دیں ان کو یا یہ ہے کہ تین ہے کہ ایک بکری کوئی دے جگہ اس کو کیا کر دیں قربان کر دیں کس میں حضور حرم میں تو اس کا کیا ہے یہ کفانہ ادا ہو جائے گا کس سے یعنی حالت حرام میں اس نے کیا کیا اپنے سر کو منڈوایا تو اس لحاظ سے یہ تین طریقے ہیں اس کے لیے اللہ رب العزت نے اس کو یہاں بیان کر دیا اور اس کی تفصیل احادیث میں کیا ہے موجود اللہ فرماتے ہیں امین تم جب تم امن میں ہو جاتے ہو مطلب یہ ہے جب تم امن میں ہو تب یہ کہ حج کے لیے جا سکتے ہیں تو حج کے لیے جانی ہے دو طرح کے لوگ ہیں ایک وہ لوگ ہیں جو کہ میقات اندر اندر سے جا کے حج کرتے ہیں کرتے ہیں ایک یہ ہے کہ لوگ آتے ہیں وہ مقات کے حدود میں سے نہیں ہیں بلکہ مم. وہ کیا ہے یعنی مکی نہیں ہے باہر سے لوگ آ کے جیسے پاکستان سے جاتے ہیں دوسرے ممالک سے آتے ہیں تو وہ پھر جب حج کے لیے آتے ہیں تو پھر ان کے لیے جائز ہے کہ حج تمتو کریں یا حج قراد کریں کیونکہ حج کے کی تین اقسام ہیں ایک حج افراد ہے ایک حج تمتو ہے اور تیسرے نمبر پہ حج کرام ہے قرام تو اس کا اللہ رب العزت ذکر فرماتے ہیں حج تمتو کا حج جو انسان حج قیران کا یا تمتو بہ نیت کرے اور وہ حج قران یا حج تمتو ادا کرے تو اس کو پھر قربانی دینی ہے قربانی کا جانور بطور دم شکر اس کو ادا کرنا چاہیے اس پر کیا ہے یہ واجب اگر ایک آدمی اس کا استطاعت نہیں رکھتا پھر نو ذل حج سے پہلے پہلے تین روزے وہاں رکھے حج کے ایام میں اور سات روزے جب حج سے لوٹ آئے واپس اپنے ہاتھے میں پھر سات روزے وہاں رکھے تو یہ دس روزے ہو گئے یہ دس روزے اس کی قربانی کے بدلے میں کیا ہو جائے گا یہ اس کی قربانی ادا ہو جائے گی تو یہ طریقہ ہے اس کے لیے اب یہ افراد کس کو کہتے ہیں حجی افراد یہ ہے کہ انسان حج کے لیے جائے اور ایک احرام باندھ کر عمرہ نہ کرے اسی احرام سے وہ حج کر لے بس ایک حج کر لیں عمرہ کوئی نہیں کیا اس کو فات کہتے ہیں حج تمہ تو یہ ہے کہ انسان جائے ایک دفعہ احرام باندھ لیں عمرہ کر لے عمرہ کرنے کے بعد اپنا احرام کھولیں سر منوا کے پہلے سر ہے پھر احرام پھولیں اور یہ تمتو حاصل کرے نفع حاصل کرے جب حج کے دن آئے تو آٹھ میں ذی الحجے نے ظہر ہونے سے پہلے پہلے یہ صبح کا ٹائم کیا کرے غسل کر کے احرام باندھ کے نیت کرے حج کے اور مینا چلا جائے اور اس سے دوسرے احرام میں وہ کیا کرے پورا حج ادا کرے اس کو کہتے حج تمتو تو جس نے حج تمتو کیا تو قربانی اس پر کیا ہے واجب اسی طرح جو آدمی حج حیران کرنا چاہتا ہے حج حیران یہ ہے کہ ایک احرام میں عمرہ کیا اس کو نہیں کھولا اسی میں رہا رہا یہاں تک کہ حج بھی کر دی اسی احرام کے اندر اس کو کیا کہتے ہیں قیران کہتے ہیں قیران کہتے ہیں یکجا کرنا اکٹھا کرنا تو اس نے گویا کہ حج اور عمرے کو ایک ہی احرام میں اکٹھا کر کے کر لیا یہ حج تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے کیونکہ عمرے کے بعد پھر تھوڑا سا حج کے لیے انتظار کرنا پڑتا ہے کچھ وقفہ ہوتا ہے تو اس طرح یہ حج تھوڑا سا کیا ہے مشکل ترین ہے تو اس میں سماطوں بیچ میں حاصل نہیں ہوتی کوئی انسان ریلیکس نہیں ہو سکتا تو اس لحاظ سے یہ حج اور عمرہ تسلسل سے ہی چلتے رہتے ہیں یہ تھوڑا سا مشکل ہے اس کا ثواب زیادہ ہے اسی وجہ سے ابو ابونی فرحم اللہ کے ہاں حج تحران کے ہی انزل ہے اس میں مشقت زیادہ ہے تو لہذا ثواب بھی کیا ہے اس میں زیادہ ہے اللہ فرماتے ہیں امین تم جب تم امن کے حالت میں ہو جا سکتے ہو حج و عمرے کے لیے تو پھر تمن تمت بل الحج۔ جس نے نفع حاصل کیا عمرے کے ساتھ حج کا یعنی عمرہ کر لیا احرام کھول کے پھر دوبارہ حج کے لیے احرام مان لیتا ہے اور دوبارہ حج کر لیتا ہے اس سے دوبارہ دوبارہ احرام میں حج کر لیتا ہے تو اللہ فرماتے پھر اس کا قربانی لازم ہے قم سعی سرا پھر یہ جائے گا جو آسان ہو اس, اس کو قربانی میں سے جو میسر ہو وہ اللہ کے حام اللہ کے حضور میں پیش کرے گا پملم جو نہیں پائے گا قربانی اس کا استطاب نہ رکھے قربانی جانور لینے کا بس یہ مسئلہ ہے تین روزے رکھے وہاں فی حج حج کے ایام میں نو ذیل سے پہلے پہلے تین روزے رکھ لے بس سب آن ادارہ جا سات روزے اس وقت رکھ لے جب تم واپس آ جاؤ حج سے اپنے علاقے میں آ جاؤ حج کر کے پھر سات روزے بعد میں رکھ لے ان کا کامل اللہ فرماتے ہیں یہ مکمل دس روزے ہیں یہ دس روزے آپ نے مکمل کرنے ہیں تین وہاں اور دس سات روزے آتے ہی عالک ملم یقن احل حاضر المسد الحرام یہ حکم و شخص گیری ہے حاج تمتو کرنے کا اور حاج حیران کرنے کا اس شخص گیری ہے جو کہ مسجد حرام کے اہل میں سے نہ ہو اور وہاں رہنے والا نہ ہو وہاں کا حاضر آدمی نہ ہو باہر سے آیا ہو تو جو وہاں کے لوگ ہیں بکی لوگ ہیں ان کو پھر حج تمتوں اور حیران کرنے کی ضرورت نہیں ہے وہ پھر کیا کریں گے صرف حج افراد کریں گے کیونکہ عمرہ کرتے رہتے ہیں ان کے لیے کئی مواقع کئی وقت کئی دفعہ عمرہ کرنے کا وقت مل جاتا ہے وہ عمرہ کر سکتے ہیں تو لہٰذا وہ صرف کیا کریں حج افراد کر لیں اللہ فرماتے ود اللہ تم ڈرو اللہ سے یعنی اللہ سے ڈرا کرو اللہ کے احکامات کو بچا لانے میں اللہ سے ڈرا کرو اللہ کی نہ فرمانی نہ کیا کرو جو اللہ کا مات بتاتے ہیں تمہیں تو انہی کو بجا لایا پھر فرماتے ہیں سمجھ لو ان اللہ شدید الخاب یعنی جان لو یہ بات کہ اللہ رب العزت بڑا سخت آزاد دینے والا ہے شدید العقاب کا مطلب <تصفيق> ہے اللہ کا اعقاب اللہ کا آزاد بہت سخت ہے مطلب یہ ہے کہ بصورت نافرمانی اگر ایک انسان اللہ کی نافرمانی کرتا ہے اللہ کے احکامات کو نہیں مانتا تو پھر اللہ کا آزاد بھی بڑا سخت ہے تو اس کے کی لیے کیا ہے تیار رہو مطلب یہ ہے کہ اللہ کے آزاد سے ڈرنا چاہیے جو جو اللہ کے احکامات ہیں ان کو بجا لانا چاہیے اس میں کوئی کمی کوتاہی کرنے کی کیا نہیں ہے گنجائش نہیں ہے اللہ رب العزت ہم سب کو ان مسائل پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ رب العزت ہم سب کو بار بار حلف اور عمرہ کرنے کی بھی توفیقی قطع فرمائے اور اللہ رب العزت ہماری زیرتیں کرواتے رہے ہر مشریفین کی اور بار بار اللہ رب العزت ہمیں زیرتے مسیح فرمائے عالمی کل سے انشاء اللہ سبق ایک سو چھ انوے آئے سے الحد جو شورم معلومات سے انشاءاللہ شاء اللہ یہ کل پڑھیں گے